الحم <سؤال> کو حق کڑوا ہوتا ہے چاہے مودی جیسا بھی ہے کہ بےمان لوگ ایسے آئیں گے حق میں ایسے لگے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھو حسن سرکار نے مومن کی تین نشانیاں ہیں حضرت علی ربی اللہ تعالی کے پہلے سرمایا موومنٹ ہے وہ دین کی بات توجہ سے سنے گا ہر پاسے سے توجہ ہٹا کر خدا سنے گا خان اللہ دوسرا فرمایا ہر ہاں بات کو تسلیم کرے گا تیسرا فرمایا گا. سبحان سبحان لازم لازم فرامایا لازم فرامایا سب سے بڑا موومنٹ وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے گا سبحان اللہ اپنی غلطی تسلیم کرنے بزرگ فرماتے ہیں چار لوگوں میں سے ہو جاتوں میں سے پانچواں نامونا منافق ہو کے مر جائے گا پہلے تو حق پر چلنے والا ہو جا سبحان اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کونو ما سادی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جا پھر بھی نجات ہو سبحان اللہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر حق کہنے لگ جا یہ بھی نہیں کر سکتا تو آپ نشانی آئے کہ ہاتھ کو کھول کر محبت سے سو نو بانٹواں نہ ہونا منافق ہو کے مر جائے گا یعنی جو ہاتھ سننا بھی گوارہ نہیں کرتا اس کی پھر بئیمان بھی کوئی حاصل نہیں چلنا تو گھومنا ہی گوارہ نہیں کرتا پہلے میں کچھ میںقوال بیان کروں گا اس کے بعد علما اور کا فرق بیان کروں گا ایک بریلوی مدینہ مدینہ کر رہا تھا آپ نے فرمایا اس منافر کو پکڑ کر لاؤ Yeah, فرمایا منافق مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا سبحان اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بھی اسلام اسلام کرتے گئے سبحان اللہ مدینہ مدینہ اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے تو؟ سبحان اللہ فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینہ تمہیں زیادہ پیارا ہے سبحان اللہ کہا نہیں فرمایا منافق وہ تو مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو جا رہا ہے سبحان اللہ پھر آپ نے ایک حدیث بیان کی صحابی میرا نام اسلام ہے اسلام تیری قوم اسلام تیرا وطن فرمایا بےمان منافق مدین شریف کے رہنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہ آپ سب کو جو اس نے کہا اسلام ہے تو ٹھیک اسلام نہیں ہے تو ہم آپ بھی اپنے نہیں ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو قلم در یہ بات تو چکا جب غیر کے آگے نتن تیرا من اللہ میں ہی فرمایا کر کے وطن سنت نبی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستفی اللہ آج کل بھی مدینہ مدینہ کریں گے اسلام اسلام کو مدینہ مدینہ سے کیا لبا آدمات آتے ہیں اسلام اسلام کریں گے تو لبا آدمات آئیں گے کعب شریف اور روزہ بس کا فوٹو بیچ رہا تھا آپ نے چین کرا لما رمینا کنی شیخ اور جامعی پڑھاتے تھے گھوٹ کے شریف والے میں نے مرشد پاس کیا ان کے شبید تھے آپ نے دست میں پڑھاتے تھے یہ <سؤال> ان उन سے ان کے ریلیٹ سے میری طرف یہ باتیں آ گیا ہے وہ تو فوج ہو گئے شیخ اور جامع حرض کی مطلب یہ چین کر کیوں رکھ دیا آپ نے فرمایا خاص چیز کو آم بھروس کی قدر نہیں رہے گی ایک دن ہوگا انہیں دیکھے گا بھی کوئی نہیں الفاظ میں سادہ اور مانے میں اللہ پھر آپ کے دو الفاظ سنو عقل مند کے لیے کافی ہے دو الفاظ فرمایا اور بےمان و آپ کو ٹبر اوکات کی زیارت کی جاتی ہے ٹبر اوقات بے کے دی جاتی کیونکہ عالم کا का کام ہے وہ حق بتا دے جب حق لوگوں تک پہنچا پہنچ جائے گا وہ حق والے اور باطل والوں کی امتیاز کر دیں گے اللہ نے فرمایا جس طرح صحابہ نے ایمان لایا ہے حا صحابہ کا طریقہ دیکھو ریت ہزار جیسا بہمان سکول والے کہتے ہیں فرمایا کار پاکا کیا سچ خود مغیر پاکوں کے کام اپنے کسی ولی کا قیاس بھی صحابہ سے نہیں ہو سکتا صحابہ کا قیاس نبی سے نہیں ہو سکتا بھائی مانو صحابہ سے قیاس کر رہے تم اپنا جو ہوگار پیتے گئے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم مجھے کافر نے سلایا میری چربی سے انگارے بچ گئے نے دین نہیں چھوڑا اس لیے ہمارا فتویٰ ہے کہ جزوی واقعت میں کلی واقعت کا فتوا دینا وہ بیمان اور منافق ہے جزوی ہوا کر صرف کاتا کا ہے پڑھنے کا نہیں ہے لکھنے کا ہے پھر دیکھو مخالفت کتنا ہے کہ وہ صحابہ جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شام رکھتا ہے آدم سے لے کر صحابہ جیسی جماعت بےمانو آنا نہیں انجن تم صحابہ جیسا کروڑواں حصہ پیدا کر لو جاؤ جہاں جاؤ ہم ہاں تمہیں نہیں روکیں گے وہ تو انجن مخالبت کتنا ہے کہ جس سے کاتا با کا حالفہ ہے وہ بندھا پڑا ہے قیدی ہو کرایا ہوا ہے تم خود قیدی ہو بے وہ قیدی تھا معقوم تھا معقوم حاکم کو نقل کرتا ہے مختو کو نقل کرتا ہے مغلوب غالب کو نقل کرتا ہے اور قیدی جو ہے وہ آزاد کو نقل کرتا ہے. کتنا بڑی مخالفت ہے بہمان ایسے مثال دے دیتے ہیں صحابہ کی تو قیدی جاؤ ان کو مار کر باندھ کر قیدی بنا کر تمہاری جو بدلی پھر ان کو سزا کے طور پر دی گئی تھی لکھنے کا حلف ہے وہ اثر ہوا وہ مسلمان ہو گئے تھے پھر بہمانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی قانون اسلام کا تھا اللہ، اللہ، جتنا ہے بہمان جزوی موافقت ماحول اسی میں کلی فتوات دے دیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں تو صحابہ نے لاللہ... وجود پر دین قائم کیا ہزاروں میں پیچھے گئے پھر وہاں اجاز مقدس بنایا ہے. ان جو جماعتیں نکل رہی ہیں ان سے میرا سوال ہے آپ بھی کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہو ان سے میرا سوال ہے کہ صحابہ نے وہاں حجاب مقدس بنایا ان سے پوچھو تبلیغی جو ہیں سارے سا پتہ والے ان سے پوچھو بھی صحابہ حجاب مقدس کب بنا ارے میاں حجاب مقدس کب بنا جب ایک کافر نہ رہا اور کافر کا دار بھی ممنوع ہو گیا اللہ پھر صحابہ تلوار لے کر باہر گئے اللہ اب کوئی کراچی سے آ رہا ہے کوئی دین پھیلا لیا, نہیں, یا نہیں کیا کرنے آئے ارے جہاں تم رہتے ہو وہاں تمہارا اثرات نہیں ہے پردیس کا لوگ کہتے تھے کہ دیش کی چوری کا پیچھا دیش میں چوری پھٹ جاتی ہے بیچ جو مانگو وہی اثرات ہو جاتا ہے جہاں تم رہ رہے ہو وہاں دین نہیں ہے اور کہاں پھیلا ہوگی صحابت ہے تم پڑ کر ہو سمجھ آ رہی ہے دین بھی بیان کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ شاید تشریف یا صاحبہ اللہ آپ بھی موجود ہیں ہمیں کافی ریٹ اللہ رک کر رہے ہیں ہر بلا ہماری چھین کر ہر چیز لے جا رہے ہیں تکالی سجائے جتنا ہے انتہا کو آپ خاموش رہے دیو بندوں کا مسئلہ کہے جب رسول نبی خاموش ہو اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اہل سنت اولیاء کرام کا مسئلہ پہلے جب رسول خاموش ہو تو قرآن اتر اسی وقت قرآن اترا غور سے سننا صحابہ کو امر سے تمن تد کھل جننا تھا کیا قربانی نہیں دی صحابہ نے اے صحابہ تم خیال کرتے ہو کہ تمہیں جنت ایسے مل جائے گی الما یا تو ما صلی اللہ دینا کو ابھی تو پہلے جیسا تکلیف تمہیں آئی ہی نہیں ہم سے بھی پہلے کی زیادہ حدیث ہے حضور صلی اللہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان لاتے تھے کافر روئے کے سے ان کا ماس چونڈ لیتے تھے یہ صحابت ہے ہماری بڑی کتاب ہے شامی سب سے لیتا امام کی ہے اس میں ہے کہ कि جو کسی کو بہشتی بھی شرت دے یا اپنے آپ کو بہشتی سمجھے وہ مطلق جہانوی ہے یعنی اس کو جہانوی نہ سمجھنے والا بھی ہے جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بھی دس صحابہ کو جسے اشرف سبحان اللہ ساری زندگی لکھتے ہیں ابو حنیفر رحمتہ اللہ علیہ نے نہ کسی کو بہشتی فرمایا نہ کسی کو جہانوی فرما پوچھا یا حضرت آپ بہستی کس کو سمجھتے ہیں فرمایا ایک نبی کو دوسرا نبی جس کو بھی سارس جس کو دیکھو بہستی دکھتے چلا رہا راستہ بتا سکتا ہے بہستی کا بات نہیں دیکھ اب میں بکواس کروں تم بہستی ہو مجھے اپنا پتا نہیں تو تمہیں ایسے کہہ جو تم بہستی ہو یہ تو بہت سخت جھوٹ ہے جب تک لوگ فوکرا کے ہاتھ ہاں تھے تو شعور تھا جب علماء کے ہاتھ ہے قوم باری تھے اس کی دو چار مثالیں ہیں باجید بستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باجید اندر کرن ارے کرن سال گزرتے ہیں تو باجید پیدا ہوتا ہے سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک باجید ہے شیخ عبد جیلانی مزار پر گئے دیکھا پر میں شام تو برتر ہے لیکن میں سید ہوں اسی وقت شیر اب بھی کھڑا ہے منا موجودہ کیونکہ شیخ عبد القادم جیلانی ہمارا یہ سب کا مسئلہ جی کہ جی آپ نے زمانے والوں پر اپنے زمانے سے بعد والوں پر آپ کی فضیلت ہے آپ سے پہلے اوپر نہیں ہے بھی شاید بھی شاید بھی شاید بحث ایسے بحث کی خبر ملم آپ نے فرمایا کئی سال میں علم پڑا ہوں کئی سال فقیروں کی صحبت بیٹھا تو علم سمجھ آیا فرمایا دو چیزاں مشکل ہیں مولوی نہیں سمجھ سکتا جب تک فقیر کی صحبت حاصل اللہ اللہ نے یہی فرمایا علم ہے فکیر و حکیم فقر ہے مسیح و کلیم جو آئے اور فقر ہے بے وقوف عالم راہ مت پوچھ ارے راہ فقیر سے پوچھ پوچھو جان اللہ خاج صاحب نے تو یہی کام اللہ نہیں کہیں یہ تو نہیں کہا کھوتا نہیں کہیں کہا انہوں نے قوم کو برباد کر دیا ہے جس کو دیکھو بحث کی ٹکٹیں چلا رہا ہے اس کی مثالیں دو چار ہیں کہ فقیر اور عالم میں کیا فرق ہے بزرگان دین جو یہ باتیں کی ہے اس کا میں فقیر اور اتنا بڑے محدث ہیں آپ کی حدیثیں پڑھ کر دنیا کے بڑے عالم ہو جاتے ہیں آپ کیوں جاتے ہیں امام صاحب کے پاس آپ نے فرمایا ہم پنساری ہیں وہ اللہ اس لیے میں جاتا ہوں ارے وہ حدث تو مقلف تھے اور تمہارے نزدیک مقلف جو ہے وہ بےمان ہے تو ان کی حدیث نام رلاب کو جب ہم خراب کہیں گے دین خاں سے آئے گا پھر تو سب کچھ دے تو لوگوں کو بالکو بنا تو اس کی مثال یہ ہے کہ ہارون الرشید نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میری قلم رہو دن چھپے تک میری بادشاہی سے بہر ہو گئی تو ایک ورنہ پیے سلام اب بارہ گھنٹے لگتے تھے گھوڑا بھیج رہا ہوں سواری اس وقت گھوڑا تھا دن کھڑا تھا چھ سات آٹھ گھنٹے دو سو والے اکٹھا ہوا انہوں نے کا تلا کیونکہ وہ جا نہیں سکتی بہر بات چیتیں بہر جا نہیں سکتی دو سو والے اس وقت کا آج پہ کروڑا والے ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے امام ابو ہنی فرحمۃ اللہ کی دوسری دفعہ نکاح پر عورت پر ساری دن کی پیڑ نکاح پڑی دوسری بار نہیں پڑی اخیر عمر میں دوسری بار پڑ گئی آپ روتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی اور فرمایا ابو حنیفہ تو میرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا اس لیے دوسری دفعہ دیری نگاہ پڑھ گئے رب اللہ پکوڑے تل رہا ہے بزر تلنے والا بھی بزرگ گئے لینے والا بھی بزرگ گئے اس نے کہا اس کا کیا رہے دو جگہ کیوں رکھے ہیں اس نے کہا یہ کالوالے ہیں دو آنے چھتا اور آج والے ہیں کہا یا رجیب جو تازے ہیں وہ پرانے ہیں مجھے بات بتا لینا تو اس نے کہا ہے یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اکدس کے قریب بنے ہیں بنائے بھی میں ہیں جس طرح کال بنے آج مجھ سے نہیں بن سکے تو وہ لوگ اولا کے, قریب تھے کے پاس جلتی میری مسجد میں بیٹھ جا وہ بیٹھ گئی دن چھپا جا تیرا سارے گئے انہوں نہیں کہا پاگل ہو گئی ہے پھر یہاں رہی کہتی ہے میرا نکاح حال ہے علما نے بھائی میں رشید گئے ہارون رشید میں دو سو عالم نے تو مریض کو مار دیا تھا نا ایک فقیر نے علاج کر دیا ہرک بیان کر رہا ہوں کہ جب تک لوگ فوکرا کے ہاتھ سے شعور تھا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے ابو بابو رحمت اللہ کے وقت پر چڑھ رہی ہے نیچے والے اتری تو تلاک ان سیڑھی پر چڑھی تلاک اتری وہاں بیٹھ گئی سارے وہاں پوچھے انہوں نے کہا تالاکی رہے اس نے دونوں دفعہ پابندی لگائی ہے اس کے برسائی ابو حنیف فرحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے یاد رکھ ایسا حال ہے کوئی حل نکالے آپ نے فرمایا معمولی بات ہے انہوں نے کیا فرمایا اسے لکڑی کی سیری پر اتار سبحان اللہ اب ایک کافر ہے اس نے یان دے نوں پہنا تین کمیز اوپر پہنے چادر اڑی علماء سے پوچھا اتنا کچھ فراست اور منہ اللہ اس کا معنی کیا ہے ڈرو مومن کی سراست سے وہ اللہ کے دور سے ڈرتا ہے علما نے بتایا یہ اس نے کہا یہ معنی تو مجھے بھی آتا ہے ایسا معنی بتاؤ جو میرے دماغ میں اثر کر جائے سارے علماء پھر آ اس نے کہا پھر تیرا مسئلہ فقیر ہم کرے گا بیٹھا ہے کہا سارے علما پھرا علاقے کے فقیر کا اور علم انہوں نے کہا فقیر کا ہے بھی اور علم جا بتانا جو میرے دماغ میں جگہ کر جائے گا یہ بھی بتا دو تمہیں اس کا مانا کیا ہے فقیر نے کہا کافر چادر اتار کمیز اتار اتارا دوسرا اتار تیسرا کمیز اتار دے <țin> تو شعور تھا اور بہت ہیں وقت بھی بھائی تیرہویں صدی جو تھی نا وہ کچھ جب تیرویں لگی ماہر شریف علیہ رو پڑے آج کی یاد ہے کیوں رو رہے ہو خلیفوں کا فرمایا آج کے بعد قسمت والے کوئی ایمان نصیب اللہ چودہویں صدی ہے جو پتا کی صدی ہے پندرہویں صدی جو ہے اس ایسی گدی صدی ہے کہ اس میں لوگ ایسے مریں گے جس طرح چیونٹی میں میرا پھیر دیا جاتا ہے Allah. اور برائی کو نہیں سمجھیں گے حرام کو حلال سمجھتا چودوی میں ہرام کھاتے تھے لیکن ہرام کو حرام سمجھتے تھے فرمایا اس سدی میں حرام کو جائز سمجھیں گے اور گرائی کو نیکی اور رات سمجھیں گے دانے بندہ پسوا آیا ایک دن ہم آ گیا تیروی کا ایک دن کھڑا تھا اس نے کہا مجھ پر تو حرام آئی کیونکہ مومن کے لیے پہلے جائز جائز جو اللہ تعالی نے مومن کی وعدہ کیا ہے اس پر کیا, کیا ہے اس کے امانت کا اس میں وفا کرتے ہیں یہ محمد کی نشانی ہے نہ نماز بتائی نہ روزہ کیوں منافق کلمہ ہی پڑھتے تھے روزے نماز ہی. تر اللہ نے آثار بتا دیئے. اب وہ روپیہ دے کر بھاگ گئے دانے جس نے پیسے یار درہم چاندی کا تھا یہ تیرا تو نہیں ہے اس نے کہا میرا نہیں جس سے دانے خریدے اس کے بعد گیا اس نے کہا میرا بھی نہیں ہے جس سے دانے صاف کرایا اور تو اس کے پاس گیا اس نے کام میرا رہنے ہے صبح کے چود ملا اب وہ باہر نکلا کہتا ہے کیسا بے وقوف ہوں شکر آئے دیا جس کا تھا میں نے کہ نہیں میں تو بے وقوف ہوں اب وہ دانے پیسنے والا اٹھا اس کو بھی ملتا ہوا باہر آیا کہتا ہے یا دیر ہم آیا تھا جس کا تھا میں بے وقوف ہوں کہ جاؤں اس کو کہوں بابا یہ میرا تھا مجھے وہ بھی پڑی بیچنے والا کل بھول گیا کہا وہ بےوقوف جاؤ یہ میرا ہے کسی کا نہیں مجھے گیا تھا بھول یہ تمہارا ہے ہی نہیں مقصود چودویں لگی اس کے اثرات ایک بچہ حق کہتا تھا لوگ اسے مارتے تھے جس طرح صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پتھر مار کر لان کہتے تھے حق لوگ اسے مارتے تھے لان ماں پٹیاں رکھتی تھی بیٹا تجھے کیوں مارتے ہیں ماں میں حق کہتا ہوں اس نے کہا بیٹا حق کہنے والوں کو بھی مارا جاتا ہے اس نے کہا ماں مارتے حق کہنے والوں کو ہیں لوگ اس نے کہا میں بھاگ پڑے گی اس نے کہا میں سب کے جاؤں میرا بیٹا ایک ماں ماں دوسرا مجھے سچ کہ میں چھٹی ہوگی تجھے مارنے بھاگ پڑوں اچھا اس نے کہا ماں یہ بتا میرا باپ کتنے سال ہو گئے مرے اس نے کہا دو سال صبح سیمراتی ہے کپڑے بدلتی ہے ہاتھ سنگار سرما کجلا متابے کر کے کس کے پاس جاتی ہے جوتا بچہ ماں کو ایسا کہتا اس لیے مارتے کہنا ہمارا فقہ کا مسئلہ ہے چادر پہنے ہوا ہے کمیز پہنے ہوا ہے پیچھے چادر آ گئی پتھر نہیں ہٹا سکتا کا اٹھائے ورنہ پیچھے کی اس نگیج پر فوٹو پر دید پڑے گی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی آپ اندازہ لگاؤ چادر آ جاتی ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور بینک پتنون والے کو دیکھنے کے ان کی اپنی نماز نہیں ہوتی لوگوں کی بھی توڑ دیتے ہیں پیچھے ہوئے نند دکھا ہے لباس میں چست لباس بیٹ بتلون کہاں حرام ہے وہ اسلام میں چست نبات حرام ہے اور بینٹ بتنون جیسا چست نبات کہیں آئے ہی نہیں ایسا بہمان کر دیا ہمیں نے کروڑوں روپئے وہ سلوار نہیں پہنے ابو دیٹی ماں اولاد اولادی جب ابو ٹیڈی ہے تو اس نے ٹی پیدا کرنے ہے میں گھر جاتے ہو ہاں جی ہم گھر جاتے ہیں میں بیٹھی تو سہی لیڈی مستورات ہوتی تمہیں جوتیاں لگاتی یا خاتون ہوتی تمہیں جوتیاں لگاتی الکا بھی ہوتی ہیں ہمارے یہ ایسی ایک بے بیوقوفی بتا رہا ہوں جو سمندر میں ملا وہ بھی پاگل ہو جائے ہم پتا نہیں کیسے پاگل اور کیسے بئیمان ہے وہ بھی بئیمان ہو جائے مسلمانوں نام عام ہوتا ہے لکب خاص ہوتا ہے یہ سکول والوں کی تو میں بدماشی اور بے وقوف کی ہونا ہوں جو سمندر سے بھی پڑھتا ہے باشا. نام عام ہوتا ہے لکب کیا بزر. ساری دنیا کا نام ایک ہو سکتا ہے ساری دنیا محمد سہین رکھے گی بولے گی نہیں ہو سکتا جب نام ایک نہیں ہو سکتا تو لکب کیسے ایک ہو سکتا ہے جب عموم میں کئی مانو اس طرح نہیں ہے تب خصوص میں کیسے ہے لکب خاص ہے ایک نبی کا دوسرے کو نہیں لگ سکتا ہمارے اردو دیکھو حضرت صاحب خان صاحب میاں صاحب مولانا سربان صاحب سوی صاحب ارے سب کو حضرت صاحب کہو گے نہیں, نہیں, نہیں, نہیں یہ تو ایسی بے وقوفی بائیمان دی کو سمندر میں ملا ہو وہ بھی پاگل ہو جائے کہتے ہیں ہم یہ منافق منافع کیسپول والے کیونکہ منافق اسے کہتے ہیں جو اندر کچھ ہو بہر کچھ ارے بحر علم لکھا ہے نہیں لکھا نہیں تو اندر والے عالم نہیں ہے عالم نہیں ہے سپاہی عالم نہیں ہے پٹواری بہمانو عالم نہیں ہے منافر کو، یا تو مناسب کافر سے بھی بند آئے،, آئے کوئی کہتے ہیں سکول والوں کو کافر میں کہیں گنا میں نے کہا سلام کو میں نے کہا جی ماس کی زیادہ دو ماسٹر وہ نہ دیوارور میں پال کے آیا پھر میں نے بنتے ہیں سورو و پر <سؤال> ایسے اللہ کچھ, اندر، کچھ مانو یا ہاتھ بھیج دو یا پٹواری شکدوں کو دیکھ کے اللہ ارے بھائی مان کو پوچھو سر کا منا جناب والی کرو گے کافی رو جاؤ گے اللہ نے کافر کو کل میں بال ہوما کتے سور سے بد فرمایا ہے سارے ماں کا فتوا ہے کہ کافر کی تعظیم کرنے والا کافر ہے کافر کو جناب علی کہو گے ارے میں کا سارا ہے نہیں یہودی سارا ہے نہیں میں پوچھتا ان کو جناب علی کہو گے کیسے نہیں تو سر کا مانا بھائی مانو جناب علی کیسے ہو گیا کنیا سار مجوسی لقب ایک ہوگی جس کو دیکھو سر پیدا ہمارے القام سبحان اللہ اپنے چاچا بھی میرا پوتر بیٹا بہ مانو یہ تو ہمارے لکب ہے تم نے بئی کیوں کیا ان کو ادھر تعلیم کا نارا اٹھا کہ لقب ایک ہو سکتا ہے نام ایک ہو سکتا ہے سالکنیا محمد سہین لکھے گی نہیں تو جب نام ایک نہیں بہمان ہے لکب کیسے ایک ہو سکتا ہے لقب تو خاص ہے نام عام ہے جب عموم میں اشتراک نہیں تو خصوص میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسے بےمانوں کیسے لوگوں کو تم نے بےمان جائز بنا دیا بے وقوف بنا دیا پھر تمہاری ہماری نانی دادیاں بھی مائل کی جاتی تھی مائن جاد لکھی جاتی تھی خواتین او خاتون جنت سے تعلق تھا اب انہوں نے نکالا لیڈی وہ لیڈی جینا سے تعلق بنا دیا کنجری لیڈی مجوسن لیڈی یہودن لیڈی امتیاز ختم کر دیا تو مسلمان کی عورت تکریف کہتے تھے خواتین و حضرات. کہتے تھے نہیں کہتے تھے اب لیڈیز بن گئی تو ہم میں جو امتیاز تھا وہ ختم ہو گیا اسلام ہمارا جو ہے وہ ایسا مذہب ہے نام میں کام میں فرق کرتا ہے باقی نانی کپا نے دبے مزک ڈالو ہر چیز ڈالو کوئی مذہب میں امتیاز نہیں سوائے اسلام کے نام میں کام میں افال میں کب تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ چاچا بھی رہا پوتر بیٹا یہ تو ہمارے بھائی. بے اب ہم خاتون سے لیڈی بن گئی اور حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب رانا صاحب چودھری صاحب صوفی صاحب ملک صاحب چاچا بھی رہا پوتر اس سے سر بن گیا جس کو دیکھو سار سار سار اور میں سر کا منع کرتا ہوں میں ڈلہ ڈلہ تھا نہیں تھا وہ محمد سہن رکھے گا رام چندر رکھیں گے تو جب اس کا ہمارا نام ایک نہیں لکب کیسے ایک ہو مجھے سمجھاؤ اگر میری بے وقوفیا تو صحیح بات ہے تو تسلیم کرو کہ واقع چاہ لو بے میں ہے اسلام منافق ہے بہر لکھا نور یا یہ بیچ دو تمہارے اندر والے سارے آلے میں انہیں کے بیٹھے ہوں اب میں نے آیات پاک پڑھی ہے کد ملین یہاں تک بلا پڑے گا سرکار نے فرمایا ایک دن بیٹھے تھے فرمایا جی ملا اشتہار لگا رہے ہیں اللہ کے نام نیچے آ رہے ہیں فرمایا کو ملا میں میں جام جام ہوگا قوم, کیا ہے؟ قوم, کیا ہے قوم کی امامت کیا ہے یہ کیا جانے بچارہ دو رکعت کا امام ارے ولی کی اصطلاح ہے شام اللہ سام اللہ ہو لیمن حامدہ کیا ہے سامی اللہ ہومن حامدہ انجئے علیحدہ ہے سامی اللہ سن نہیں جا اللہ نے لیمن حامدہ جس نے اس کی تعریف کی مولہ کیا پا رہا ہے سامی اللہ ہو لیمن حام کتنا غلط ہے ساری دنیا کو پڑھایا چھوکرا کی استعمال تین طرف پڑھ سکتے ہو تین سامی اللہ بول گئی لیمن حامد اس طرح بھی پر ہو یا سام اللہ ہو لے من حامدہ اس طرح بھی ہو یا کہو سامع اللہ ہو لے من حامدہ چو نا سام اللہ کو علیحدہ پڑھو لے من حامدہ علیحدہ پڑھو کتنا خوبصورتی ہے, ہے. سام اللہ ہو لن حامدہ سامع اللہ نے کہہ دیا ادھر اللہ اللہ کریں گے اللہ مانا کچھ نہ کچھ نہ حرف فائ اللہ لکھا ہوا ہے دیکھو لکھی ہوئے پڑھتے کیوں نہیں بھائی مانو تم اللہ اللہ کیوں کرتے ہو اللہ اللہ میں نا کچھ حرف اللہ اس لیے بزرگان دین فرمائے اس مزاح اس کا تعلق دل سے ہے جب کہو گے نا اللہ طاقت لگے سبحان آسان اللہ. اللہ. اس کو آسمان پڑھنے کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہو اللہ و تبارک و تعالیٰ سبحان اگر ایسا کرو گے اللہ و تبارک و تعالیٰ تو تمہارے ہر کام میں برکت ہوگی اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا کہ اللہ ہوتا اللہ بولو اللہ ہو اللہ اللہ مت کرو اللہ مانا بہت بڑا کفر ہے اللہ مانا کچھ نہ کچھ پڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوں گے نا آپ اللہ ہے تو آپ نے فرمایا ان ملا کو میرا پیغام دے دو بئی مانو اور جو اشتہار لگانے والے ملا کو کافر نہیں سمجھتا فرمایا میرے نزدیک وہی کافر ہے اللہ اس کو بھی اللہ کے نام کی قدر نہیں آئے ہمارا فقہ کا مسئلہ ہے اللہ کا نام پڑا ہے نہیں اٹھایا وہ کافر کافی ہوگی چار کا فتوا ہے تو فرمایا نیچے گیرنے والے کہاں مسلمان ہے فرمایا میلاد ملا فساد ہے دین ملا کا میلاد جو ہے دین کا فساد ہے سارا دین چھوڑ دیں گے یاد حضرت ملا کا میلاد کیا ہے فرمایا ملا کا میلاد ہے دین کو چھوڑ کون کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر یہ میری آباد کر پھر یہ فرمایا گھر گھر ہو جائے گا یہ ولی کا ملاز فرمایا دیم کو آباد کر نفس و شیطان کو شاد نہ نفس و شیطان سے جہاد کر رسول خدا کو شاد کر پھر ملاپ فرمایا یہ نہیں رہے گا سبحان اللہ اللہ یہ نا کوئی بات کو غور سے سننا جو میری غلط بات ہوئی یہی تو نا پیچھے کوئی بات نہیں کرنی جو لوگ کہتے ہیں آمد رسول مراوا سارے منافق ہیں ارے تم یہ سمجھو ہم کوئی مثال دے سکتے ہیں حضور صلی اللہ صاحب عام بندہ شیتانی کوئی مقصد تم میں سے ہم کیوں خدان کوئی بندہ کوئی مقصد لے جائے اگلا آنے کا جتنا احتام کرے اہتمام کرے وہ مقصد نہ مانے وہ لادی ہوگے مجھے جواب دو یہ شیطانی لوگ آتے ہیں وہ والے میں نے کہا جو موریت لانا تھا نورانی صاحب کا علی گڑھ میں نے کہا ان کو قرآن سنا ہوں کہ کافر کہتے تھے اکثر ہماری نفری زیادی ہے تو اللہ نے فرمایا کلی لو میں نے بادی کو تو مانتے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یار بولا کو چھوڑ دیتا ہوں میں نے کہا مشاہدے پر مار دو میں نے کہا ایک طرح نورانی دو میں تین تو نہیں ہوتے آپ سے بھی پوچھتا ہوں دو ووٹ ہوتے ہیں نا تین تو نہیں ہوتے ادھر دو کنجریاں مار دیں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھی ہیں برابر ہو گئے تین کنجریاں ہوئی صاحب گئے نہیں گئے <سؤال> نہیں سمجھ آئی جن, جن کو تم بڑا کہتے ہو وہ تو تین کنجریوں کی مار ہے آنند کا مشورہ ایک طرح پر کروڑ بندے کا مشورہ ایک بہمانو نورانی کو اہمیات دو ہم پر ایسے بہمان تم نے نورانی کو اہمیات دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہمانو اس لیے کہتے ہیں صبح بننا مسلمان ہوگا شام کو کافی کسی نبی رسول کے قول کو اہمیت دو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر کافر ہو جاؤ گے تو ہم ایک نورانی کے قول کو تو اہمیت دے رہے ہو بے وقوف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث فرمایا مشورہ وہ دے جو امین ہو سبحان آپ سمجھنا آپ نے یہ نہیں فرمایا مشورہ وہ دے جو مومن مسلمان کیونکہ ہر مومن امین نہیں ہوتا ہر مسلمان عمیر عمیر عمیر عمیر عمیر عمیر عمیر قربان جاؤ فرمان بنے ہوئے امین اسے کہتے ہیں مختصر الفاظ امین کی وضاحت کرو تو ختم نہیں ہوتی مختصر الفاظ میں امین اسے کہتے ہیں جو بندوق کا حق نہ کھائے اللہ کا حق بھی, ]آل بھی. اللہ. اللہ. حقوق الفاظ اللہ کا خائن کو بھی امین نہیں کہہ سکتے حقوق اللہ کے خائن کو بھی امین نہیں کہہ سکتے سمجھ آ گئی بات اب حضور صلی اللہ. چور امین ہے چاقو بدماش یا امین ہے نائی. شاورا ہونا وا کولے ہونا ارے مشورہ کرو عورت سے اور یہ تو یہودی نظام ہے کہ دس کمی نے ایک طرف یا نو شریف کمی نے کرے حکومت یہ تو یہودی نظام ہے سالگوں کا نظام ہے بے شا. بے شا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کور مبارک کر ایک عام بندے کو اہمیت دے تو گیا ہمیں پتہ نہیں جب ایمان جائے گا بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا ارے عمر کا میں کتنا تھا پانچ مرحلے میں ساری زمین پیٹرول مال میں دی تھی اور پہلے پہلے آتے ہی ہمارا حکم ہے اسلام کا کہ بادشاہ جو ہے اہم ضرورت ہے غریبوں کو مکان بنا زمینوں میں بھی آپ نے اپنی زمین بیت المال میں دے دی ایک قیمتی پتھر تھا بہت لا آپ نے بیوی بی کو کہا یہ بھی بیت المال میں دے دو غریبوں کو جب آپ بہت ہو رہے تھے بھائی نے کہا اپنی بہن کو کہا کہ اسے دوسرا کمیز دو ابھی عمومنی نے لوگ آ رہے ہیں یہ کمیز جو ہے میلہ ہے نے دوسرا کمیز آج تک بنایا ہی اللہ بلاللہ تمام کوئمبہ کو مکان بنا کے اپنی زمین بیت المال میں دے دی سرکاری زمین میں مسافر خانے بنائے روٹیوں کے شہر میں لوگ آتے تھے انہیں روٹی ملتی تھی لنگر بنائے یہ شریف جو کہتے ہو نواز قریب اور شباز شریف ایسے جو ہے تم جاؤ لدر پنڈ کے ساتھ شباز جیسے کیا بیٹھا ہے یہ کہتا ہے کیسے ظلم کروں کیسے غریبوں کے میں کاج کرے مات کے ساتھ میں دکھا سکتا ہوں پانچ بیگے بیت المال سرکاری زمین میں لوگوں نے مکان بنائے تھے اس شباز سور نے اوپر ہیلی کاپٹر سردی آ رہی تھی سینکڑوں مکان گرا کر وہ دو بندے مر گئے اور میرے ساتھ چلو نواز پریت کا میں دس مربوں میں نہ دکھاؤں اس کے محلات مجھے قتل کر دینا ریل سے بیس منٹ کا چلتی ہے ان کے محلات سے شباز سور کی پارک ہے دو کلومیٹر میٹر فاٹک سے لے کر اور کوٹیاب بھی گھومے بھر رہی ہے بھی شریف ہے کمینے ہوتے ہوتی ہے کیا کرتے ہیں ایسے ظالم جو غریبوں کے مکان گرا دیے الٹا اپنے لیے سینکڑے محلہ بنا رہے ہیں لوٹ لوٹ کر سک تمام کیا خطان کا اتفاق ہے کسی کا اختلاف نہیں جو مرد موچھے ڈاری منا وہ مفول ہوتا ہے یعنی چٹو ہوتا ہے سمجھ کسی کا اختلاف ہے کیونکہ اللہ نے اسے مرد بنایا اس لیے پیر بیار نیشا صاحب اس کا نام جناب کا آپ نے اکبر کو بھی قید نہیں کہا دیا قید اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے اللہ قید نبی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام رکھا ہم نے سوچا نہیں اس نے ہمارے مان کہ باغشیف بہت بڑا شہر ہو گزرا ہے بدر بلی کی بات کر رہا ہوں ادھر بولے بلی سرکار کی بات کی یہ ان کا معقولہ کو لائے نہ ڈالی نہ مچھتے دنیا نا سو سال پہلے باغ شیخ شاعر ہو گزرا ہے میرے باپ اس کی کافیاں پڑھتے تھے مجھے کچھ چند اشار یاد ہے ان سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ شاید دل سبحان اللہ بال دنیا کہیں کم نہ آشا ذرا قطرہ ایمان سمجھی کے کوئی ایمان کامل بخشا ضرور یا ہوگا خسرا یا ہوگا آپ کو پھر میں کہا جو بڑی ہوتی آپ نے فرمایا اسلام کا قانون غریب امیر واسطے برابر آئے بھائی مانو ایک امیر کی لڑکی آئی حدیث پاک ہے تو حضور صلی اللہ چور تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تو لوگوں نے کہا یہ امیر کی لڑکی آپ ریٹ کریں آپ فرمایا اگر میری بیٹی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ لوں گا آپ نے یہ بھی کون بات کر برتا ہے اسلام کا قانون سب کے لیے فرمایا برابر غریب بی, بی پاک سے پوچھا حضرت علی بیٹھے تھے سارے صحابہ بیٹھے تھے آپ نے سوال کیا تمہارے نزدیک بہترین سے بہترین عورت کون ہے سارے صحابہ پرہیز کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر گھر چلے گئے بی بی پاک پر سوال کر دیا کہ آپ کے والد ماجد نے ہم پر یہ سوال کیا کیا جواب دے آپ نے فرمایا میرے ابو کو قائدو بہترین سے بہترین عورت وہ ہے جو غیر کو نہ دیکھے گئے بات کر رہا ہوں عام بات نہیں کر رہا ہم نے تو مادر ملت اس کو بنایا جو جہاں نکال کر دنگے ملک میں پھرتی ہے لکھتے ہیں بزرگ بگ پاک کے نزدیک بہترین سے بہترین عورت وہ ہے اور بدترین سے بدترین عورت وہ ہے سید و نصاح آپ جو کہے حضور صلی اللہ علیہ ہاں حضرت علی نے جا کر فرمایا فرمایا علی تیری اپنی بات نہیں ہے یہ میری بیٹی کی بات سبحان اللہ ہر جا کر آپ نے سار مبارک سار کو چوما فرمایا نبی رسول کی بیٹی تھی بات ہی اونچی اللہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی وہی عورت بہترین ہو گئی تو آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اور بی بی پا کے نزدیک بدترین سے بطرین تو ہے جو غیر کو دیکھے گا اس کو دیکھے yup. نہ حدیث نہ قرآن حدیث قرآن یہ ترازو ہے ہمارا اسی کو ترازو پر تو لو اچھا آمد رسول مرحبا اور مومن کہتے ہیں مقصود رسول مرحبا یہ آمد رسول مرحبا والے سارے منافق ہیں ارے یہ جی ووٹیں والے آ جائیں ان کا جتنا آنے کا اہتمام کرو مقصد نہ مانو یہ جی راضی ہوں گے ہے بے وقوف شیطانی لوگ تو بھائی مانو سردار جہان کا جہاں پوری دنیا کو عقل تقسیم ہوا اس کو آمد پر رکھا ہے کیا مقصد لیے وہ اللہ نے جیان فرما دیا اللہ اللہ لے تو ارے میرے کا مقصد یہ ہے حکم اس کا مانو کانو اس لیے کہا کرو مقصود مقصود رسول اسلام ہے یہ بھائی مان لکھتے ہیں اللہ نبی کا دا ہونا لکھا ہوا ہوتا ہے اب قرآن سناؤں اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب کو حسین بنایا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا محبوب حسین ہے تو تو ڈر کو حسین کر رہا ہے اللہ نے فرمایا سوائے حسنا وہ میرے محبوب کی عادتہ حسین ہے دیکھو کیا آپ کو اتنا حسین بنایا کسی کو پھر بھی اللہ محبوب کو حسین نہیں بناتے حسین سمجھے ڈڑی پر اگر رکھنی بڑھے گی نہ سر سوڑا یہ سب منافق ہے شادی لینا مت دیکھو بڑیلوی کا کسی ولی سے تعلق نہیں ہے اور شی کا حضرت علی سے تاز رحمت اللہ علیہ ایک دن بیٹھے تھے کسی نے آپ کو مظلوم کہا فرمایا کافر اٹھوئے امام حسین کو مظلوم کہتا ہے مظلوم سے کہتے ہیں جو کمزور اور زبردستی نہ آپ کمزور تھے نہ آپ پر زبردستی آپ نے اس کو پسند فرمایا پھر آپ نے فرمایا اگر امام حسین پسند نہ فرماتے تو لکش میر کروڑ جدید ہونا نا امام حسین فرمایا جو مظلوم کہتے ہیں کافر کہتے ہیں ارے امام حسین اللہ ہتھ کڑیاں پہن کر جا رہا ہے کسی نے کہا اے رسول اللہ کا خاندان تو ہتھ پہنے ہوئے ہیں تو لکھتے ہیں آپ نے ایسے کیا اے ادھر میں کمزور سمجھتا ہے میں نے اس لیے پہنی ہے کہ اگلے جان کی ہتھکڑیوں سے بات کروں امام حسین نے پسند فرمایا تم اسے کہتے ہیں جس پر زبردستی کی جائے سبحان اللہ زندہ ہے مر گئے زندہ مردہ کو روایا جاتا ہے ارے ایسے جھوٹے مذہب کے پاس مت جاؤ ہے بابا میں اجڑ گئی ارے تو اکل مان لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آباد ہوا یا اجڑ گیا وہ تو ہمیں اگر آپ اجڑ گئے نہ مرا تو تمہیں کیسے آباد کریں گے وہ تو آباد ہو گئے امت کو بھی آباد کر بد مسلک کے پاس مت جاؤ شادیل رحمت اب باب سلطان فرماتے ہیں لکھی کم ہو. تو برل کہتا ہے کچھ پوچھا نہیں جائے گا یہ ولی ہے نہیں بلی ارے بلی گوشت ہی چھوڑتے بھائی مانو ہمیں ایسے جھوٹ حضرت علی نے فرمایا جو کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا کال فیر نہیں اپنا تھا تین دفعہ فرمایا وہ نام جھوٹا ہے جھوٹا ہے جھوٹا ہے کوئی اب شادی لینا مت کو دیکھو آپ نے فرمایا گمراہ لوگ آئیں گے یاد رکھ فرمایا نا عام ہو جائے گی درو شریف چھوڑ دیں گے <تصفح> <تصفح> نا تی جہل کی پڑھیں گے اس بر مسلک میں علم نکل گیا ہے ہارون رشید نے کتاب لکھی ایک عالم نے آپ نے لاکھ روپیہ دیا پوچھا کیوں فرمایا لوگ علم پڑھ پڑھیں گے اس بر نے نا خانوں کو لاکھوں روپے اور عالم کو دو ہزار دی بیوی بی سے جوتے کھا کر آئے گا اور اپنے امام پر پا کر رکھے گا مولوی کی کوئی قدر نہیں ہے آپ اس میرے ساتھ چلے. کیا کتنا اس ہے میں بازار جہاں کتب ملتے ہیں بریلویوں کے متبے کی کوئی کتاب دکھا دے گا ہاشیا مجھے قتل کر دینا ہاشیہ دیو بھی دیوبندیوں کو کے متبے بھی دیوبندیوں کے نوران کے بیٹے نے فون کی کہ کے بھری لوگوں کے مدد سے تم نے لگایا نہیں پہ زبان تیری سلاخا رسالت, رسالت کرتا ہے دل طرح کی مت کیا کہتے ہیں کہ وسپت پنر شادی نا تمام ارے دنیا کا عالم اور ولی مانا منایا وہ کہتا ہے سلط تیری کی کس طرح بیان کر سکتا ہوں تو تمام ہے میں نہ تمام ہوں الگ کر سلام یا نبی السلام سلام پڑھ سکتا ہوں باقی نہ کیا بنا سکتا ہوں <سؤال> سادی <سؤال> سکتا ہے اللہ <سؤال> <سؤال> <سؤال> لاکھ لاکھ روپیہ آپ فرما بے بیشناف نہ پڑے اور دونوں کو بری عادت پڑ جائے گی اب وہ فرآن سور کا بچہ میں نے پوری طرح تصدیق کی ہے پیسے لے کر برا کراتا ہے آپ کا قول دیکھو ولی کا اللہ پر لوگ جا رہے تھے کہتے پہلے حسین تھا اب برصورت ہو گیا وہ کے بچے نا سننے آئے تھے جا سورت برصورت لاکھ جلدہ کپی عالم کو دو ہزار ہی دیتے اس لیے ہم ہاں مدر سے کھول رہے ہیں برعلم میں عالم نہیں ملتا مدر سے کوئی پڑھانے والا عالم ملتا ہی نہیں اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا میں رسول دیا یہ نہیں فرمایا محمد دیا اب بھی ذات کا ملاد بناتے ہیں ذات کے ساتھ تو ان کا بھی تعلق تھا ذات کا ان بھی بناتے تھے جب آپ نے رسالت کا اعلان فرمایا پھر اکیلے ہو گئے وہی پتھر اب یہ بے ایمان کا ملاد بناتے ہیں رسالت کا اللہ نے خود بیان فرما دیا وہ مار میں رسول میں اللہ। اللہ نے وما محمد اللہ رسول بھیجا آپ نے یہ نہیں فرما مان. اللہ تبار پورے قرآن مجید میں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مزاج سے نہیں پکارا اس میں صفل سے پکارا اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا صاحبہ پہلے گمراہ میرا ہے میں احسان کی تھے وہ آیات پڑھے تو آپ کو پاک کیتے بے نمازی کو نمازی بنایا تمہیں پاک کر دیا یہ میرا احسان ہے میں نے محبوب ایسا دیا کہ تمہیں پاک ہو گیا ارے جو پاک نہیں ہوا وہ مستفید رسالت نہیں ہوا اس بائیمان کا کیا ملاز ہے صحیح بات کروں کر بھی کسی بے نماز کا ملاز نہیں ہے کسی کنجر بھی ملاز منا رہے کسی بے نماز کا دانی منڈے کا بے نماز بے روزہ فاجر دانی کا ملاز ہے اس میں فرماتے تھے ہمارے اولیا دین کو شروع کے دان ہن فائدے دینے والا کام تھا کر گئے جو فرمایا کسی ولی سے ثابت نہ ہو وہ نہ کرنا یہ نالین کسی ولی سے ثابت ہے جو ہو کر دس روپئے کی بہتری امام قرط بھی سرکار پاک گلیا پاک تھا حضور صلی اللہ اسلام بتا رہا ہوں یہ بےمان کر دیا ہی انہوں نے لوگوں کو اب جو کہ آپ کی نالحم بارک ایسی تھی وہ بےمان ہو گیا کہ محبوب جس طرح کئی اتنا کئی بنا کر لوگ بے وقوف لے رہے ہیں آپ نے فرمایا تھا پہلے تو تبرک نہیں آئے لیکن آپ نے فرمایا تبرکات کی زیارت کی جاتی ہے تبرکات بیچے نہیں جاتے پھر آپ نے خفیر جلندری میں یہ لوگ ایسی داتیں کر سکت جاتے ہیں جو لوگوں کے لئے مسئل راہ بنے ہم توجہ نہیں کرتے اس لیے ہمیں باطل اور ہاتھ والوں کی پہچان رہی نہیں آپ <تصفح> نے فرمایا مومن وہ ہیں جو موت سے نہیں رکھتے ولی وہ ہیں جو سہر آمی رہ کر محافظ نہیں یہ <تصفح> کلاسین بوپل مومن نہیں بیمان ولی کہاں آگئے <تصفح> پھر آپ نے ایک ولی ہے کہ مومن کیس طرح نہیں جرتا اور اللہ تعالیٰ کس طرح بچھو بہت بڑا بچھو دوڑا میں نے کہا اتنا بڑا میں نہیں دیکھا یہ دوڑا ادھر دیکھا تو کچھ چھپ چھپ کرتے کچھ باہر بیٹھ گیا بچھو پر سوار ہو گیا کچھ دیار پر کرنے لگا میں نے کشتی چھوڑ دی پار گئے بچو اور کا دورا میں بھی پیچھے دوڑ پڑا بھی. یہ ماجرا ہے یہ اللہ کی طرف سے دیکھوں یہ سارا انتظام ہو کس کے لیے رہا ہے کیوں ہو رہا ہے فرماتے ہیں جنگل میں منگیا ایک ولی عبادت کر کے سویا ہوا ہے سب اس <t> پر حملہ کرنے والا ہے جو ہی سب گیا قریب بچھو نے اس کو ڈھسا بچھو ایسا زہریلا تھا سب پر پلٹ پڑا وہ آپس میں ڈھستے ڈھستے باہر گئے اللہ کا ولی سوتا تھا نا اور اس سے ڈرنا یا محافظ رکھنا یہ تو مومن کی شان نہیں ہے محمد یہ مو سے بھائی جی مانڈرے گا معلوم ہوا جو مؤ سے ڈرتے ہیں وہ اسلام سے مارے گئے پھر آپ نے فرمایا کافر کی سننا رکھنا ایک بادشاہ تھا واقعہ لکھا سلام آ رہے ہیں اس نے کہا کہ کیوں آئے؟ آئے؟ کہتے ہیں مجھے ایک سال کی موڈر دے اپنے اس نے سو کمرہ بنایا کمرے کے نیچے کمرہ کمرے کے نیچے کمرہ کمر اور ہر دروازے پر تلوار لے کر محافظ کھڑا کر دیا ادرام آ گئے کون ادھر السلام کل کی مولد دے دو آپ نے فرمائی جا اس نے ان کو قتل کر دیا تین تین کھڑے کر دیا آئے گا تو تمہارا بھی یہی اکثر ہوگا مگر ادر علیہ السلام کو کون روکے تقریبا جہاں سے لیے آپ کو پہا یا شہادت کی اشارت ہے آپ کی محاورت رکھے آپ نے فرمایا میرا قاتل آسمان سے آنا ہے کون جائے گا یعنی ارے ہزار مخالف تلوار لے کر بیٹھا رہے ادھر علیہ السلام نہ آئے آپ کو نہیں مار سکتے اور ہزار محاورت بیٹھا رہے ادر علیہ السلام جب آئے گا کوئی روک نہیں تو موت تو وہ ہے تو کے بھی رکھ رہا ہے کل کی مولت ہے آپ نے مولت نہیں تو کب کر لیا تو محاصل یہ ہے کہ آپ نے لکھا موت سے ڈرنا اور محافظ رکھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے اور موت سے نہ ڈرنا اور محافظ نہ رکھنا یہ وہ تو لاکھوں آپ سے آپ نے دو نشانیاں بتائیں ایک تو فرمایا دعا کلام کر کے پیسہ مانگے فرمایا وہ بھی جھوٹا اور تیسرا فرمایا جو حساب کرے وہ بھی ہمارا فتوا حساب کرنے والا بےمان ہو جاتا ہے کرانے والا بھی بےمان ہو جاتا ہے ارے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابے سے آپ نے دعا مانگی یار غلام یہ بات میرے بعد کسی کو نہ ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آگے تو کوئی دیر نہیں لیکن مجھے پھر آپ کی دعا کی بات نہیں مان مان اللہ مانگے تو کیا ہے آپ کے آگے کیا مشکل آپ فرمائیں مجھے میرے بھائی کی دعا کی بات تو بھائی میلاد مقصد کہیں مقصود رسالت مرحبہ شعر میں پڑھ کہ آپ خوبصورت ہے حالانکہ آپ صورت ہے آپ نے وہی قرآن مجید کی ترجمہ کیا کہ رسول اللہ کی فسلتے جو ہیں وہ حسین ہے اسلام یہ مومن جو کہتے ہیں نبی رسول کا اللہ رسول کا تار سونا یہ بھی بہمان منافق ہے اللہ رسول کا دین سونا کا اسلام سونا کا ہے آپ کی عادات کو سونا کا حسیم کا ہے اس کو حسین کہے حسین کہیں, تو پھر اپنانی پڑے گی تو جان ہی چھوٹی دار سونا دار سے تو ہم ہو کے رہیں گے नहीं. یہ سب منافقتی نشانی ہیں یہود اللہ نے فرمایا ان تمسسکم سس تسو ارے بھائی پرزا خراب ہو چیز خراب ہو دوائی خراب ہو اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرف منسوخ ہوتی ہے لگے مجھے تمہارا یقین کیا ہے کہ پرزا خراب ہو اس فیکٹری کو اچھا کہ یعنی بے وقوف بے وقوف تار بے وقوف ترین آخری حد ہے اس سے آگے ہائے نہیں بےمان بےمان کار بےمان ارے بےمان ترین لوگوں بے وقوف ترین لوگوں کے نزدیک یہی اصول ہے کہ پرزہ اور چیز خراب ہو دوائی خراب ہو تو اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرح منسوب ہوتے ہیں تو ہم کیسے بڑے بےمان ہیں کہ پرزے خراب ہیں فیکٹری اچھی ہے دیشن. کوئی دکھا سکتے ہو کوئی بندے کا بیٹا دکھا سکتے ہو سب حرام کھانے والے لوٹے تھے سب یہودی قانون چلانے والے مسلمان ہیں جی میلاد بنا رہے ہیں حضرت عمر کتاب رضی اللہ تعالی کو کا نقصہ ملا ہو آسمانی کتاب ہے نہیں حضرت علیہ السلام پر اتری نہیں اللہ کی کلام ہے نہیں احکام ہے رب کی طرف رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے اس لیے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول تین سو تیرہ نیار قانون جب بھی اللہ تعالیٰ بناتا ہے اشاعت کے لیے بناتا خود ہے رسول کو بھیجتا ہے لاز نبی, نبی کا قانون نیا کوئی اشاعت کا ستہ اس لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں تین سو تیرہ رسول ہے میں رسول, مجھون رسول, آمد آمد رسول اور نبی کا فرق بیان کر رہا ہوں جب بھی قانون کا تبادلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اشاد رسول کی بات کرتا ہے اور رسول رسول کا نافک ہوتا ہے ایک رسول آیا دوسرا رسول کی رسالت منسوخ ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی مانو اللہ نے آخر میں یہ بھیجا کہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کوئی رسول میرے رسول کا ناصف ہو ارے میرا رسول سب کا ناص ہو بنونا ہوتا ہے بھائی مانو تم نے برٹش کو ناٹک بنا رکھا ہے حضور صلی اللہ ارے قانون برٹش کا چل رہا ہے نہیں چل رہا تو برٹش ہو گیا جو ماں پر چل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی مانو بیٹا دے رکھا ہے ان کو اور میرا کو منا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ آپ تو شریف لے آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تورایت کا نقصان مل گیا آپ نے توجہ نہیں کی ریس پڑھنے لگ گئے آپ کا چہرہ مبارک رنجیدہ حضرت صدیق اکبر بڑی محبت تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے رنجیدہ کر دیا حضرت دیکھا آپ نے پناہ میں نے تیرے رسول کو رنجیدہ کر دی ہم تیرے رب ہونے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور قرآن دین اسلام ہونے پر ہم راضی ہیں سبحان سبحان سبحان پھر آپ نے توجہ فر فرمائی آپ نے فرمایا میرے قرآن کو چھوڑ کر تو قرآن چلا، قانون چلاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے آسمانی کتاب ہے نا تو کا قانون چلائیں گمراہ ہو جائیں گے اور بریز کا چلایا بھی ہم مسلمان ہیں بے ایمانوں سے سوال کرو پھر آپ نے فرمایا اگر مو علیہ السلام آئے اس کو بھی میرا قانون چلانا پڑے گا میرا سبحان اللہ رسول کو. ہم سوچے نہیں مسلمان کسے کہتے ہیں جہاں لڑکا برباد ہو جائے وہاں لڑکیاں جائے. ہم ہیں مسلمان غیرت غیرتمان کیسے رہتا ہے خواجہ صاحب نے فرمایا غیرت خریدا چیز مانگی ملتی قسمت والی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ <تصفح> نہیں فخر کیا آپ نے ہوں محبوب آپ نے فرمایا میرا اللہ بھی بڑی غیرت والا ہے میں بھی بڑی غیرت والا ہوں میرا عمر بھی بڑی غیرت والا ہے اللہ غیر رہتا ہے بے غیرت پر آپ نے لانت فرمائی حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا یار العالمین سیوس پر زیوس کو دنیا میں تباہ کر دے اور کسے کہتے ہیں امام ابونی و رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اس کی عورت ہاتھ کی ہیلی کا دروازے پر لکھا ہوا ہے اس لئے حدیث ہے کہ مسجدوں کو کریں گے جتنی نماز پڑھیں گے منہ میں من نے ایک ہی نہ ہوگا یہ غیرت نہیں رہی ہم بولا تبرا تبر, تبر جاہے مسلمانوں کو تو گھر کتنی رہو اولا ایک پرانا جہل والا رواج چھوڑو بزرگ لکھے آپ بہر قدم نہیں رکھا گھر سے چادریں مکا کر پھر بہر قدم رکھا آپ پرداشی نعمت اس لیے آپ نے فرمایا یار بے نمین بےغیر ایمان سے کوئی لڑکا دیکھا سکتے ہو کیوں آنکھ دکھا سکتے ہو سکون کا طالب علم صحیح تو جہاں لڑکا نہیں بچتا وہاں لڑکیاں ہیں ہاں مومن تو اب میں دو ظلم اس تعلیم کے بیان کرتا ہوں گاؤ سے سننا کی کیونکہ دماغ میں تو ہو اچھے برے کی پہچان ارے مسلمانوں ظلم کا کافر کے قانون بدباش یہودی کے قانون میں بھی ظلم کا کرنا جو ہے وہ حرام ہے ارے بیان کرنا حرام نہیں پتہ نہیں ان شروع کا کیا مطلب ہے کوئی دیوس ہیں دلے ہیں کافر ہیں ارے کیا ہیں ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ان کے نزدیک ظلم کرنا روا ہے اور ظلم کا بیان کرنا حرام ہے باسنگ ہے ایسے دو ظلم بتاتا ہوں زمین و آسمان پہاڑ سمندر سب نیچے ہیں ان سول تعلیم والے کے دو ظلم جو ہیں یہ آگے ہیں چار ارب رکایا شرع شہباز نے سڑک ڈیکوریشن ادھر لوہا کسور تک چار ارب ابو خیر کر لوا بیچر گئے ہر پر روزانہ سپاہی پر ہے جو تر نہیں ہے بارہ سو چلان کرو پچاس چلان دو غریبوں کا خون نوچو سڑک بن رہی ہے درمیان میں وہ لوہا بیٹھ کر کھا گئے بھائی ماں کیا ظلم کیا بیان دو ظلم بیان کرتا ہوں تمہارے دہل میں دیتا ہوں ہے میری فضتری میں محبوب تو نصیحت فرما لیکن فائدہ اسے دے گی جس کے اندر سید الانبیاء کی نصیحت مومن کے سوا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی تو میں بدکار کتوں سے بد کر میری نصیحت کیا فائدہ اللہ کا فیصلہ ہے دو ظلم ایک شیعہ غور سے سننا اس بائیمان کا ان کو موجود کا مکھی کے سیر جتنا جرم نظر آتا ہے ان کا ظلم نظر نہیں آتا یہ بھی تو علم لکھا ہوا علم و نور اسلب علم سین یہ سور ان کو جہرم کو علم کا پتہ نہیں ہے کہ فرق ہے بات کہام جہاں لگتا ہے وہ مارفا بنتا ہے مارفا جامع اور کامل ہوتا ہے بات کا مجھ توجہ آ جائے مارفا جو ہوتا ہے جامع اور کامل الرحمان اور المن قرآن اپنے رب نے محبوب کو قرآن کا علم اب یہ جامع ہے کائنات کے لیے ایک ہے یا کہیں کچھ کہیں کچھ جزوی ناقص ہے جامعہ جامعہ ہے یہاں الف نام لگتا کائنات کے لیے ایک اور کامل جو بدلا نہ جائے بے شک کامل جامع اور کامل وہ بدلا نہ جائے نکرہ جزوی اور ناقص ایک شہر کیا سگولات صاحب ہے نہیں اور ناقص جمل بھی ہے بدلتا پندرہ سو سال ہوا ہے ہمارا قرآن بدلا ہے بدل دیتا ہے بدلتا نہیں بے شک تو بائیمانوں اس کو علم کہتے ہو سورو پروفیسروں ماسٹروں بےمانوں تم نے قوم کو گمراہ کر دیا جس طرح کتاب نقرہ ہے پتہ نہیں کون جب کتاب کا ہوگی قرآن مجید ہوگا کہ دنیا کی کوئی کتاب کتاب نہیں ہو سکتی اور دنیا کا کوئی علم علم نہیں ہو سکتا بات سمجھ آئی ہے نہیں انہوں نے اس کو علم بنا دیا نبی ٹیکس لگایا تھا حکومت مجھے دکھا دو جس نے ٹیکس الشیا لگایا چیزوں پر ٹیکس ہزار ٹیکس ارے اسے کہتے ہیں جس کی آمدنی کا وہ خرچہ دیا تھا اسے کیا کہتے ہیں یہ ٹیکس اس کو چھوڑتا ہے ایک بندہ میرے پاس غریب آیا پنڈی کا کہتا ہے حضرت میری پانچ ہزار ٹن خواہ ہے تین ہزار کرایہ ہے پچیس سو ہے لائے پچپن سو میں کہاں کھاؤں ارے یہ بھی ٹیکس جس کی آمدنی کام ہو خرچہ زیادہ وہ فقیر ہے حکومت ہے اس کی مدد کرے ہب سیرب وہ لینے کا حکم ہے دینے کا نہیں ہے ٹیکس پھر ہزاروں گنتی سے بے شمار ٹیکس ہیں کسی آج سے سور حکومت نے اب کہیں شیطان نے پھوک ماریا تو پہلے کیوں نہیں ماری یہ مالی جرمانہ سو سے بھی برتر ہے اسلام میں کوئی مالی سزا نہیں ہے جرمانے لگا رہے ہیں ٹیکس کام کی روٹی نہیں ہے یہ سڑک اوپر ڈیکوریشن مانو تم تو یاسی کر رہے ہیں تمہیں کیا غریب کے ساتھ تمہارا کیا تعلق غریب کے ساتھ ارے حضرت یوسف علیہ السلام ایک تین تین دن روٹی نہیں کھاتے تھے نبی کا نفس جو پاک ہوتا ہے پوچھا کیوں فرمایا غریب بھول جائے گا ارے نبی اگر سیر ہو کر کھائے غریب بھول جاتا ہے جو بائیمان بکرے کھائیں بکری نہیں ان کا غریب سے کیا تعلق ہے مجھے بتاؤ ٹیکسیا ایسا بڑا جرم ہے ہزار دوں ہزاروں پیراسیٹابل کی گولی پر بھی ٹیکس کہ انتاقا انتاقا کو ادھر نظر نہیں آتا مولوی کے مکھی کے سہر اس طرح جو نظر آتا اسلام تو غریب کو دیتا میرے پاس ہزار روپیہ تھا میں نے ابھی شخص وہ زندہ ہے دوسرا بل دوسرا ظلم بل بل مجھے ایک رشتہ اس میں افسر لے گیا دس بجے پکھے بھی چل رہے تھے اور بلہ بھی چل رہے تھے اسی بھی گرمی کا موسم تھا میں نے چوکی دار کو بلایا یہ چل رہے ہیں بندے کوئی نہیں بیٹھے وہ کہتا ہے دو دو لاکھ روپیہ تنخواہ ان کی اور بیل غریب امام دے لیا بیل دیں تو بجائے ارے جج کے لیٹرین میں بھی اے لگا چار لاکھ دو لاکھ تنخواہ لوٹ تک بے غریب جو دوست دیہڑی کماتا ہے وہ دے کیوں بھائی کیوں ہم اتنا ہو گئے بڑے ظلم کو اور یہی بتایا ہے کہ کسی سور حکومت میں بھی ظلم کا بیان کرنا جرم نہیں ہے ظلم کا کرنا جرم ہے لیکن یہ کوئی ایک نے چور کو پکڑا تین چور میں کیا جانتا ہے بڑے شریف خاندان پل تک ہوں کہتے ہیں اس نے کہا اس کو ساتھ لیب تیسرا سوچ میں پڑیا کہ شریف پر بھی اس نے لگائے کمی نے پر میں کیا کہوں وہ آج ہاں میرے متعلق کیا جانتا ہے اس نے کہا جی آپ شریف نہیں نہیں شریف نہیں ہے کمی نہیں نہیں آپ کمی نہیں نہیں ہے کہ آپ اور بھیڑ چوتھ ایم کی اور بھیڑ خدا نہیں پتہ کی بلا غریبوں کا خون نوج نوج کر خلیفہ بلا آیا شیخ عبد القادر جی رانی کو بہت سے پیسے دی آپ نے فرمایا ویسو غریبوں کا خون لے آیا میرے پاس ایسے پکڑ کر نہ تو خون بہ رہا اللہ آپ نے فرمایا رسول اللہ کا پاس نہ ہوتا تو قسم ہے تیرے محلات تک یہ خون میں بہا دیتا خون غریبوں کا کھا پی رہے ہیں حیاشا کر رہے ہیں غریبوں کے مکان تھا اللہ نے فرمائے یہ کہتے ہیں نا ملا کوئی بتایا لوگ کہتے ہیں جی دوا سننا تھا کسی ملا نے ہاں بتایا ایمان سے ہائے بتائیں کیا ارے ڈاڑی والے پر کرتے ہیں اطراف لوگ نہیں کسی ملا نے بتایا اس کے پاس ہائے نہیں جب فقیر کے پاس نہیں جائے گا سماجیل علم آئے گا نہیں ارے ڈاڑی کیا ہے سننا تھا رسو شادی وہ مالو بار کی سننا تھا ارے وہ رسول کی سنت ہے جس کی سنت داڑھی ہے شادی بھی سنت کبھی شادی والے کو سنا کسی نے کہا نہ شادی والے ایسے ہیں میں شادی نہیں کرتا داڑھی والے ایسے میں داڑھی نہیں کرتا پھر شادی چھوڑ بھائی مانو شادی والے کو جو ڈنگے نکلے کسی سنا کہا بھی نہیں مان سے کہ نے سنا ہوئے نہ شادی سننا ہے بندے کا بیٹا تھا داڑھی والے کے پیچھے لگے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ سنا ہے آپ نے <سؤال> اے کسی ملا نے بتایا آپ نے تو علاج کیا نہیں بھائی مانو سنت کیسے ہے علاج بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دس میں ایک حکیم گیا یا رسول اللہ قربان جاؤ ایک مہینہ بیٹھا رہا مگر روزی کمانے آیا بیمار کوئی نہیں آیا فرمایا حکیم چلا جا یہاں لوگ میری سنت پر عمل کرتے ہیں بیمار نہیں ہوتے یہاں سے چلا جا سبحان, سبحان اللہ یہ سنت علاج ہے ایک بے مانو نے کہا علاج سنت ہے کون کو کہیں کہیں رکھ دیا <سؤال> انتم ساس تو ہم وائن تو ان ہے بیما تمہاری بیماری کافر دا خوش ہے قرآن مجید کیا انٹرنیٹ لے آیا میرا ایک مرید ہے اس میں وہ پولو کے قطرے کا انہوں نے دکھایا بیمپنی کا ڈاکٹر بیٹھا تھا وہ بتا رہا تھا کہ میں, میں بندر, بندر سے چیرے جا تھے بہت میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے گردو سے کینسر نکال کر پولو کے قطرے میں ڈالے گئے ڈسٹبرین میں ڈالے گئے دوا میں بی کمپنی بڑا ڈاکٹر تھا وہ بتلا آتا وہ مجھے انگریزی میں مانے بتاتا رہا اب انگریزی کھڑی تھی انگریز اس نے کہا میں بندہ لایا مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ حقیقت میں میں کینسر لایا پھر وہ کہتی ہیں مسلمانوں میں کینسر پھیلانے والے آپ ہیں ایمان سے میں مسجد میں بیٹھا ہوں تو پھر وہ ایسی خوشیاں قرآن مجید کی حقانیت دیکھو وہ عورتیں مت خوشیاں منا رہے ہیں ہم پولیو کے کچرے پلا رہے کیسے ہے یا کیا کہ کہ اب ہم نے ایترنیٹ سے نکالے ہیں کالت شاید یہاں بھی پہنچے ہوں گے کہ ایڈر ڈاکٹر سارے ملے ہیں انہوں نے عالمی دارہ محکمہ سیعتوں سے نہیں لکھا ہے عالمی دارہ محکمہ سیعت کی گنتی کے مطابق چھ سو مریض ہیں پولیو کے پوری دنیا میں آپ بتاؤ یہاں کوئی پولیو کا مریض دکھاؤ مریض تو ایدھر امریکہ کی بڑی توجہ ہے ادھر کہیں سارے ایر شوگر دل کے دورے لکھان لوگ موت کا جلو ادھر کیوں نہیں نا مرا تو مہنگے کیے جا رہے ہیں پھر کہا بھائی مانو رات کا پانچ لاکھ بندہ مار دیا تمہارے لیے دوائی تو سوڈان میں اس نے کہا فیکٹری بنائی تھی رات کے بچوں کے لیے امریکہ نے بم مار کر تباہ کر دی بہت کچھ اس نے لکھا ہے عورت کا اووری ہوتا ہے نقطہ نگاہ پر بھی لکھا ہے آپ وہ نمبر میرے بیٹے سے لے کر آپ بھی نکال سکتے ہیں مجھے اسلام آباد کا ڈاکٹر ملا اس نے کہا یہ بیماریاں کون سچا ہے اسلام آباد کا ڈاکٹر کہتا ہے یہی آخری بات ہے مجھے وہ مجھے کہتا ہے کہ یورپ میں میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے پولو کے کچرے اور حفاظتی ٹیکوں سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے پھر اس نے کہا میں ڈاکٹروں اور بات کروں اگر کوئی نہ پلائے تمہیں ڈرائیں دھمکائیں کوئی قانون نہیں ہے پرچہ کہنا میرا اب ایسی سی وغیرہ نے اخباروں میں دی ہے علی پور کے ایسی نے تقریر کیا ہے میرا نام لیا کہ وہ لوگوں کو روکتا ہے پولو کے قطر سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا اپنی جان کی بادی لگا کر رہے کر رہے ہیں تم تو کہو گے صاحب بات کی باتیں ہیں <تصفح> یہ پتا تمہیں کیا کیا ہم کس مصیبت میں کتنا ہم پر ادھر حکومت کی طرف سے زور ہے کہ یہ باتیں مت کرو لیکن ہم اپنی جان کی بازی لگا کر مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں سے وہ آپ کی مرضی کیا عالم ہوتا ہے احوال محش احوال محش وہ یہ کہہ سکتا ہے پڑھا نہیں سکتا کٹھا پر چوری بننے کی واپس کرا سکتا ہے ایک محش خاندار صحیح ہو جائے علاقے کو رات دے دے گا اسی لیے یہودی فتنا ہے کہ تم کہ مجھے فوجی کہنے لگا لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے قوم، قوم وقوف بنا رکھا ہے کوئی دنیا کا بندہ دہشت گرد نہیں آپ سمجھے میں نے اس پر سوال کیا آپ مجھے جواب دیں ایک طرف دس بندے کھڑے ہیں کھا دیا ایک طرف ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے دہشت کس کی پڑے گی پڑے گی پڑے گی میں اس کی دہشت ہوگی معلوم ہوا اصلہ دہشت ہے جب تک اصلہ نہ تھا چور کرتے تھے بھاگ اب چور کرو جس کو پانچا لگا اٹھ سکے وہ بستی میں تو سورو اگر دہشت گردی ختم کریں تو اصلہ میں نے کہا تم پاکستان کے حکومت دہشت گرد بھی ہو کلاشن کو پہلے دہشت جو تم نے میزائل آئٹم رکھے ہیں کون کا خون نظر بڑے دہشت تم ہو ماشر. پھر تم دہشت کے مددگار بھی ہو کہتا ہے کس طرح میں نے کہا دنیا میں جس کے پاس تمج نظریے حقائق بیان کر رہا ہوں دنیا میں جس کے پاس زیادہ خطرناک اصل ہے وہ زیادہ دہشت گرد کلاشن کو پہلے کی پڑے گی پھر آ جائے ریفل والا اس کی پڑے گی پھر میزائل اللہ ہے جتنا افساس خطرناک اصلاح تو میں نے کہا امریکہ کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک اسلہ ہے تو امریکہ برطانیہ دنیا میں زیادہ دہشت گرد ہے تم بےمانو کے مددگار بھی اور دوستی ہو دہشت گرد بھی ہو دہشت گرد مددگار بھی ہو دوست بھی ہو مجھے ایک ایجنسی کا بندہ کہنے لگا میں باتیں کر رہا تھا افسا تھا اس نے کہا میرا نام نہیں کہنا پتا تھا جب یہ پہلا دھماکہ ہوا میں وہیں کھڑا تھا پولیس کی گڈی اور ہر جگہ چیکنگ ہے پھر اس نے کہا دوسری بات کروں کہ امریکہ داڑھی والے کو پکڑتا ہے اسے ٹیچر لگا دیتا ہے اس وہ ایسے چلتا پھرتا ہے ہوش اواز اس کو, پھر اس کو اصل سے لائٹ کرتا ہے بمبوں سے جہاں دیکھتا ہے کہ نہیں جائے وہاں چھوڑ دیتا ہے وہ سڑک پر جاتا ہے وہ کار لے کر پیچھے چلا جاتا ہے بٹن دباتا ہے وہ بم ٹھپا وہ بھی مر گئے لوگ انہوں نے کہا وہ والا تھا بول رہی ہے کہ امریکہ کی سازش ہے کوئی اللہ فرمایا دنیا میں کوئی چھوٹا بڑا فتنہ ہو یہودی کا ہاتھ ضروری ہے بے شک بے شک ہمیں لگا دیا کہ مولوی دہشت گرد ہے دا ہیں جو ہزار گرد نہیں ہے ارے دنیا میں بڑے دلے کمران ہوئے ہیں. ہیں نہیں ہوئے کسی دلی حکومت پر ثابت کرو شواہد پڑھو تاریخ پڑھو ثابت کرو اس نے کسی حکومت نے اپنے ملک کے اندر بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو آنے کی اجازت دی پڑھو دنیا میں کسی نے نہیں دی فوج نہیں آ سکتی بغیر جنگ کے جیس کی فوج حکومت بیشتر. تو یہ سپور میں ایسے دلے پیدا ہو رہے ہیں کہ غیر فوج بھی آ رہی ہے اور ظالم وحشی بخت نصر جیسے چنگیز جیسے ظالم وحشی ہوئے کوئی ظالم سے ظالم مجھے حکومت یہ بتاؤ کہ قوم کو خود تو مارتے رہے ہیں. یہ ثابت ہوا ہوگا لیکن کوئی ظالم سے ظالم مجھے حکومت بتاؤ کہ قوم کو غیروں سے ہو بات سمجھ آرہی ہے نہیں کوئی دکھاؤ شواہد تاریخ میں ارے یہ ایسے ظالم دلے ہیں کہ فوج بھی پیر رہی ہے اس لیے اربع ڈالر دے رہا ہے اور اپنوں کو مرا بھی رہے بات مہتا ہے کراچی میں ایک بندے نے مجھے بات کی دو باتیں کی. ایک بندے نے مجھے کہا کہ ادھر انگریز کا کھوکھا تھا ادھر مسلمان کا کھوکھا تھا اب مسلمان وہی چیز مثال تمہیں جو پیسے بھول گئے وہی چیز مسلمان دیتا تھا چودہ روپئے کی تو انگریز دیتا تھا پندرہ روپئے کی وہ اپنے انگریز سے لیتا تھا دونوں ہم ایک ہی ملازم تھے ایک ہی شعبے میں میں پوچھتا ہوں اتنا جب تمہیں چودہ روپئے کی ملتی ہے پندرہ کی کیوں لیتا ہے وہ ہنستا تھا میں کہتا ہوں تمہیں نہیں بتا تم بے ہم تمہیں عقل مند کریں میں نے ایک دن پکڑ لیا کو نہیں بتانا میں نے کہا بتایا تو نہیں علما اقبال فرماتے ہیں بعد مرنے کے فلسفہ مردود ہے قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود قوم کو دیکھو مردہ ہے موجود بے وکو بتایا مردو کو جو بتائے گا وہ کیا تو اس نے کہا کہ اس نے کہا پھر مسلمانوں کو نہیں بتانا میں نے کہتا ہے یہ چیز ملتی ہے تیرہ روپئے تیرہ مسلمان دیتا ہے چودہ روپئے تم ہمارے دشمن تمہیں روپیہ کیوں دے اگر میں دو روپئے دیتا ہوں اپنے کوئی چیز کے بدلے ایک روپیہ نہیں دیتا وہ اربا ڈالر سے گول کے لیے دوسری بات اس نے کی ایک اور بندے نے وہ مر گیا تھا اس کے چچا آزاد بھائی نے چچا چچ بھائی تھا تو برطانیہ کی حکومت نے کیا ہمارے بھلا تھا نا مراد ہمارے وہ بھی کرانی کہتے تھے قرآن مجید مر کھڑا کر کے نہلاتے تھے پھر اسے پیسے دیتے تھے رقبے تو اس نے کیا اب وہ اپنے ملک میں لے گئے جو قرآن مجید پر کھڑا ہو کر نہ ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ختم ہے تو اس نے اس کو بات کی وہ مر گیا اس نے مجھے سنایا کہ میرے چاچا ذات چا بھائی نے آکا مجھے بات سنائی کہ دیکھو یار یہ ہو جیوں کا فتن ہے کہتا ہے میں وہاں انہوں نے خفی آجنسی میں لگا دیا حکومت اس کو اب وہ کہتا ہے ایک کمرہ تھا وہ کمرہ بالکل بند تھا تو میں پوچھتا تھا یہ بند کیوں میں سے کھولتا انہوں نے کہا یہ کئی صاف سے بند ہے پوپ بند کر گیا، اس کے کھولنے کا حکم نہیں، جو کھولے گا اس کی گولی سزا ہے۔ ہم نہیں کھول گئے، ہمیں پتہ نہیں اندر کیا ہے۔ پھلاں <سلام> <شاید> بڑے افسر کے پاس چابی ہیں۔ میں ایمان، اس نے کہا میں ایمان ویسے ختم کی ہوئے تھا۔ میں اس کے سعودے سور دواں پہ رہاں تھے میں نے چابی ہاں کر لی۔ اس میں رات کے دو بجے مجھے چابی دی کرتا ہے، اگر پتہ لگیا تو تمہیں حکومت مات لے گی مجھے بھی۔ مجھے بھی, مجھے بھی پتہ نہیں اندر کیا ہے <سلام> کہتے گیا کہ میں تالا کھولا تو دیکھا اندر کوئی چیز نہیں ہے کوئی پہاڑ جو چوہا وہ بھی مرا ہوا اندر تو کچھ ہے نہیں میں نے چھ مہینے دلت ہوگی پھر ہوگی میں فوٹو کھڑے تھے. پہلے عورت کا فوٹو ہے سفید پور کا ٹوپی والا نیچے لکھا ہوا ہے پوکھ لے کے یہودیوں کا دیوار اور مسلمانوں کا عروج میں اب دوسرا کڑا ہے کالا کا اس کے نیچے لکھا ہے انگریزی میں کہ مسلمانوں کا زیوال شروع اور یہودیوں کا عروج شروع تیسری عورت کا فوٹو ہے بے پر اس میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہودیوں کے عروج میں اضافہ اور مسلمانوں کے زیوال میں اضافہ آگے تیزی اس کے نیچے لکھا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا زیوال اور یہودیوں کا نے لکھا جب مسلمان کی عورت کو اس حال میں لاؤ گے تو پھر مسلمان ختم ہو ہوگا یہ یہودی سنا رہا ہوں اگر ہے وہی زندہ دل کے یہ بات ہے جب فرانس کو فتح کیا نا فرانس نے الج جزائر کو فتح کیا مسلم بٹ کتاب نے لکھا ہوا تو بغاوت اٹھ گئی ایک یہود عورت نے کہا کہ میں ڈاکٹر سروے کرتی ہوں کہ تمہیں خطا نے مسکت اثرات کیوں نہیں دیے بغاوت کیوں اٹھ گئی وہ گئی پھر تو چل کر آ گئی اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا مسلمانوں کے دل میں اسلام ہے جب تک مسلمانوں کے دل میں اسلام ہے تو میں نہیں مانتے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرو پوری دنیا میں حکومت کرو عورت اور یہود انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا مسلمانوں کو کیسے اسلام سے دور کریں اس ہو سکتے ہیں مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کو عورتوں کو اسلام سے دور کرو اور بے پد کرو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا مسلمان تو غیرت مند ہیں اس نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے جتنا ہو سکے ملک میں سکون کھول دو عورتیں بے پد بھی ہو جائیں گی اور بے دین بھی ہو جائیں گی کیونکہ جو نیک عورت ہے وہ نسو مان ہے جو بری عورت ہے وہ سالمی مان لے جاتی ہے مرد کو بے غیرت بنا دیتی ہے اس نے کہا جب عورت بگڑ جائے گی تو نسلیں اچھی نہ ہوں گی عمران خان پیدا ہوں گے محمود <laughs> نبی نہیں ہوں گے <laughs> <laughs> جس کو دیکھو کرکٹ پر لگا ہوا ہے نا میدان جنگ کے تھے یا کرکٹ پر اربا روپئے لگا رہے ہیں کرکٹ پر اربا <laughs> قوم کا, کا پیسہ چھتے ہو رہے ہیں ادھر بر ال نادخانی پر لکھن پر لڑکے ہمارے سارا دن کے تو دیکھتے ہیں آج اس کو پچاس ہزار ملا آج پانچ لاکھ ملا ہوا تو لے اللہ ہو میدان جنگ جی سو میدان سونا مر گ دعا مانگو اللہ تعالیٰ الائ... اسلام پہ رکھے تھے ایمان یہ دو چیز ہے مجھے کہتے ہیں فقیریوں میں کیا فقیری بہت دور ہے تمہیں فقیری کا پتا ہوتا مجھے فقیر نہ کہتے بس ہماری فقیری یہ ہے دعا مانگا کرو یا رب العالمین ہمیں اسلام پر رکھو ایمان پر مار پھر ہم فقیری ہیں سب کچھ اور آوان